شرع معذور کسے کہتے ہیں اگر کوئی معذور شخص مغرب کے وقت میں شروع ہونے سے پہلے وضو کرے اور اسی طرح جمعے کے دن خطبے سے پہلے وضو کرتا ہے کیا وہ اسی وضو سے مغرب اور جمعے کی نماز باجماعت پڑھ سکتا ہے دیکھیے معذور کسے کہتے ہیں اس کی ہزاروں قسمیں اور یہ حسب حال مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ایسا معذور ہے کہ اس کا وضو دس منٹ تک قائم رہتا ہے اور اس کے بعد میں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کرے کہ این جمعے کے وقت میں ایسے وقت میں وضو کرے جس میں جمعے کی نماز کی تکمیل ہو جائے ایسی وقت میں وضو کرے اور نمازوں میں اگر اس کا وزو دس منٹ رہ سکتا ہے تو ایسے شخص پر جماعت کی پابندی بھی نہیں وہ اپنی پاتی میں جیسے چاہے اپنی جلدی جلدی اپنی نماز کو وہ پورا کرے اور اپنی پاتی کے دوران یعنی ریا خارج ہونا یا قطرے سے پہلے اگر وہ اس طریقے سے بھی کر کے اپنی نماز کو پوری کر سکتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ ثنا کو چھوڑ دے آؤز و بلّہ چھوڑ دے بسم اللہ شریف چھوڑ دے صرف سورے فاتحہ پڑھے دوسری مختصر صورت پڑھے رقو میں ایک تصویر پڑھ لے سجدے میں ایک تصویر پڑھ لے اطیات پڑھے پورا گرو شریف نہ پڑھے صرف اتنا پڑھ لے اللہم سلی اللہ صلی اللہ علیہ سیدہ محمد علیہ اور اسی تفیر اور باقی کے دوران وہ اس طریقے سے بھی اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ ایسے نماز پڑھ لے لیکن وہ معذور کہ جس کا وضو ایک منٹ بھی برقرار نہیں رکھتا رہتا یہ شخص واقع ایسا معذور ہے کہ ایک وقت میں یہ ایک وضو کرنے سے ایک نماز ادا ہو جائے گی اور نماز ادا ہونے کا مطلب کہ اس نے اگر زہر میں کیا تو زہر کی سنتیں بھی اس میں شامل ہے زہر کے فرائض بھی اس میں شامل اور بات کی سنتیں بھی اس میں شامل لیکن ایسا شخص اس وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ وہ گویا مغرب کی نماز ہو پڑھ لے اور اسی سے جمعہ کی نماز پڑھ لے ایسا نہیں بلکہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد متصلاً بھی اگر مغریب کی نماز ہو تو مغریب کی نماز میں اس کو دوسرا وضوح کرنا پڑے گا لیکن یہ حالات اور معاملات حسبحال جو شخص معذور ہے یا تو وہ ہم سے رابطہ کرے اس کا عذر کس قسم کا مثلاً ایک شخص کا عذر یہ ہے کہ پیشاپ کا قطرہ نکل جاتا تو ایسا شخص کوئی انڈر ویئر یا لنگو� کپڑا وغیرہ ایسا رکھے کہ جس میں کوئی قطرہ اگر نکلے تو وہ پیشاب اور قطرے کو جذب کر لے اور یہ جو اس کے بدن کے کپڑے ہیں اس پر وہ نہ لگے تاکہ اس سے اس کے ان کپڑوں کی آسانی ہو جائے تو اس طریقے سے جب بھی دوسرا وزو کرے اس کپڑے کو نکال لے اس کپڑے کو نکال کر کوئی دوسرا روئی یا کوئی پرانا کپڑا پھر اپنے پیشاب کی جگہ رکھ لے اور رکھنے کے بعد میں تازہ وزو کر کے مغرب پڑھ لے اور پھر اس کے بعد جب ایشان کا وقت آئے پھر اس کپڑے کو بدل دے جس میں غلازت یہ نہیں کہ اس کپڑے کو برقرار رکھ کے پھر مغرب کے لیے وضو کرے یہ بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ اس کپڑے کو نکال دینا ہوگا